تم فرماؤ تم ہم پر کس چیز کا انظر کرتے ہو مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا اور ہم تم پر اس انظر میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے اپنی پاس سے آ ہمارے ہاتھوں تو اب را دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ را دیکھ رہے ہیں